و سارے ہو اور ایک دوسرے کے مقابلے میں جلدی کرو اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان جیسی ہے جو متقین کے لیے بنائی گئی ہے پھر آگے متقین کی صفات بیان کی ہیں اللہ وہ نافی سرا جو ہر حالت میں اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں میں تو خود غریب ہوں میں نے کیا خرچ کرنا ہے نہیں غریب غریب کے حساب سے خرچ کرتا ہے امیر امیر کے حساب سے کرتا ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہوں نے تقریباً کلو کے حساب سے سونا چاندی اور تقریباً دو سو سے زیادہ اونٹ اور گھوڑے اللہ کے راستے میں اور اوپر لدا ہوا سامان بھی دے دیا مقابلے میں غریب گئے جا کر کسی کے باغ میں رات نوکری کی مزدوری کی اس نے دو چار کلو کھجورے مزدوری میں دیں اس میں سے کچھ گھر لے گیا اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دے دیا اس پر منافقوں نے تانے دینے شروع کیے الَّذين من في لَا يجدون إلا جهدهم منهم سخر اللہ منهم فرمایا وہ محنت مزدوری کر کے تھوڑا بہت لا کر صدقہ دیتے ہیں تو یہ منافق ان کو مذاق کرتے ہیں تیری چار کھجوروں سے تو مار کا فتح ہو ہی جائے گا اللہ ان کے مزاق کو ان پر لٹاتا ہے ان کے مذاق کا جواب اللہ دیتا ہے تو جو ایک ہزار والا دس روپے دیتا ہے اور ایک لاکھ روپے والا دس روپے دیتا ہے فرق تو بہت ہے تو فرمایا متقین وہ ہیں جو ہر حالت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ القاظمین القید وال غصہ آ جائے تو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں غصہ جب پینا ہی ہے تو پھر اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا اس کو یہ غصہ بہت قیمتی چیز ہے بہت قیمتی چیز ہے اس کی قیمت کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا لیکن اس وقت جب یہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف اگر ایک فوج کو دس لاکھ تعداد میں بناؤ اور ان کو فیسلٹیٹ کرو ہر قسم کی چیزیں ان کو لا کر دو ان کی تربیت کرو اور جس دشمن کے سامنے ان کو کھڑا کرنا ہے اس دشمن سے ان کو کوئی نفرت ہی نہ ہو ان پر کوئی غصہ ہی نہ ہو ان سے ان کو محبت ہو تو آپ کی انویسٹمنٹ تو ڈوب گئی نا غصہ اتنا قیمتی ہے لیکن جب اپنی جگہ پر ہو اور یہ نقصان دہ ہے جب اپنی جگہ پر نہ ہو جب یہ مومنوں کے خلاف ہو وہاں کہا اس کو پی جاؤ والے الناس لوگوں کو معاف کرنے والے معاف کرنے والے اللہ اکبر یاد رکھو ہمیشہ معاملہ معافی سے ہی ختم ہوتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس لیے کہ جو ظالم ہے وہ بھی بس اوقات اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھ رہا ہوتا ہے بس اوقات اپنے ظلم کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے ٹھیک ہی کیا ہے حالانکہ وہ ظالم ہوتا ہے اور مظلوم بھی اپنے آپ کو مظلوم ہی سمجھ رہا ہوتا ہے تو اس میں فیصلے قیامت والے دن ہوں گے لیکن اس جہان میں معاملہ صاف تب ہوتا ہے جب معاف کیا جائے اور کوئی شکل نہیں بندے کا بندے سے معاملہ ہو یا بندے کا رب سے معاملہ ہو معافی کے بغیر کوئی چارہ نہیں معاملہ صاف نہیں ہو سکتے اگر آپ کہیں کہ نہیں میں تو معاف نہیں کرتا تو پھر ربیض دل کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا معاف کر دیا پیش ہی نہیں ہونا پڑے گا اللہ تعالی سے معافی مانگ لی بندوں سے بھی معافی مانگ لی کھاتا صاف ہو گیا آپ اس کو پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر کہے کہ نہیں میں تو اپنا حساب وہاں جا کر لینا چاہتا ہوں تو حساب لوگے تو دربار میں کھڑا ہونا پڑے گا یہ کوئی چھوٹی بات ہے وہاں جیتتے ہو یا لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں یہ بات کی بات ہے جانا تو پڑے گا اس لیے معافی سے اچھی بات کوئی نہیں اللہ اکبر فرمایا گسے کو پی جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایسی جگہ پر غصہ پیے جہاں وہ اپنا غصہ نکال سکتا تھا اگر بچے کو بڑا تھپڑ مار دے تو بچہ غصہ نہیں نکال سکتا اس کو تو پینا ہی پڑے گا اگر بچہ بڑے کو گالی دے دے اب وہ بڑا گصہ نکال سکتا ہے فرمایا اگر اس جگہ پر گصہ پی جاؤ جہاں تم گصہ نکال سکتے تھے تو قیامت والا دن ہوگا و الجلالکرام ساری کائنات کے سامنے آپ کا نام لے گا دلایا جائے گا اللہ تعالیٰ جنتیوں کے سامنے ساری جنت کی ہوریں کھڑی کرے گا فرمایا ان میں سے تم غصہ پی جانے والے پہلے پسند کر لو جو بچ جائیں گی وہ باقی جنتوں کو دے دیں گے ہور نہ بھی ملے پسند نہ بھی ملے یہ کوئی چھوٹی سا آدت ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا کر کہے کہ میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں شاباشی کہہ دے سٹیج پر بلا لیا جائے کسی کا نام پکار دیا جائے عزت اور احترام کے ساتھ اور ساری کائنات سن رہی ہو یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے بل کازمین غصے کو پی جانے والے عن الناس لوگوں کو معاف کرنے والے یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو ہر کام احسن طریقے سے کرنے والے کو پسند کرتا ہے نماز پڑھی ہے احسن طریقے سے پڑھو روزہ رکھا ہے احسن طریقے سے رکھو ہر کام گزارا جگاڑ بس ٹھیک ہے نماز جدھر آئے جتنی آئے جیسی آئے رگڑ دینی چاہیے دو منٹ گاڑی کھڑی کرو کی طرح ٹھونگے مار کے آگے پھر بیٹھ گیا چلو نماز ہو گئی موسیقی. نہیں موسیقی. ہر کام احسن طریقے سے کرو تو ایسے محسنین کو رب الجلال پسند فرماتا ہے حتی کہ دنیا کے کام بھی احسن طریقے سے کرو کتنے لوگ کتنے مستری کتنے لکڑی والے کتنے لوہے والے کتنے انجن ٹھیک کرنے والے ایک ٹھیک کریں گے دو تارے لگانے بھول جائیں گے چار اسکرو ڈرائیور گھما دیں گے وہ بعد میں کسی اور مسائل کا سبب بنیں گے یہ احسن نہیں ہے احسن طریقے سے کام کرنا اللہ تعالی نے اس کا حکم دیا ہے وہ دنیا کا کام ہو یا عبادت کا کام ہر کام کرو تو آسن طریقے سے واللہ یحب حب المحسنین جو ہر کام اچھے طریقے سے کرتا ہے اللہ اس کو پسند کرتا ہے و اللہ او فعلو فاحش جب بھی کوئی بے حیائی کی بات آتی ہے اللہ اکبر موبائل پر دیکھ رہا تھا اچانک کسی نے کوئی کلپ بھیج بے دیا بےحیا قسم کا اس کو میں چیک کروں ہے کیا اس میں فرمایا فعلوا او ظلموا انفسهم ذکر اللہ جب وہ کوئی برائی کا کام کرنا چاہتے ہیں ایک مطلب یا کر چکے ہوتے ہیں دوسرا مطلب ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تبارہ کا وطالہ کو یاد کرنے کا معنی یہ نہیں کہ وہ اللہ ہُو اللہ ہُو شروع کر دیتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہاں یہ بھی نہیں کہ وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے لگ جاتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کا معنی اللہ کی قوت کو یاد کرتے ہیں اللہ کی کبریائی کو یاد کرتے ہیں اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں اس کی پکڑ کو یاد کرتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں فسط اللہ زکر اللہ پس تغفر اللہ یاد آتا ہے ارے میں اتنا ناچیز اور کمزور اور اتنی عظیم ذات کی جناب میں میں نے بغاوت کر دی پس تغفر والنو استغفار کی طرف آ جاتے ہیں فوراً اللہ تعالیٰ سے موافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں وہ میں اللہ فرمات بتاؤ میرے سوا بخشنے والا کون میرے سوا کون ہے جو بخشنے والا ہے ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون جو ان سے ہو گیا اس پر اصرار نہیں کرتے اس پر اس کو دہراتے نہیں اس پر ہمیشگی نہیں کرتے بلکہ پہلی فرصت میں فوراً استغفار توبہ کی طرف آ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے گناہ انسان سے ہو جاتا ہے انسان ہے اس سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اس پہ اصرار کرنا پیدل پہ پی کرتے چلے جانا یہ اس کی غلطی ہے پرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بنی آدم خط خیر الخطائین توابون ہر انسان غلطی کرتا ہے لیکن اچھا وہ ہوتا ہے جو فورن رجوع کر لیتا ہے واپس آ جاتا ہے بعد آ جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور جو اس پہ چلتا چلا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداء کیسے کی سارعو او اے لاما فراطم رب کو اسرا اور سارے میں یہ فرق ہوتا ہے اس را کمانا جلدی کرو اور سارے او کمانا جلدی کرنے کے مقابلے میں حصہ لو ایک دوسرے کے مقابلے میں جلدی کرو یہ جہان کمپٹیشن کا جہان ہے آپ کو کاروبار میں نظر آتا ہے کہ مقابلہ بازی چلتی ہے فلاں کی فیکٹری پیچھے رہ جائے میری آگے چلی جائے اس کا مال تھوڑا بکے میرا زیادہ بکے یہ بھی کوشش کرتا ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے بس اوقات غلط کام بھی کرتے اس کے سیل مین کو زیادہ تنخواہ دے کر خرید لیا اس کا انجینئر اور اس کا نسخہ خرید لیا زیادہ پیسے دے کر یہ غلط کام ہے مگر کرتے ہیں مقابلہ بازی کے لیے اگر وہ کسی طریقے سے فیکٹری قابو نہ آئے اور وہ مقابلہ کرتی رہے تو پھر اس کو کئی گنا قیمت دے کے ویسے ہی خرید لیتے ہیں تاکہ میرے مقابلے میں کوئی نہ ہو تو یہ جہان کمپیٹیشن کا جہان ہے ملک ملکوں سے مقابلہ کر رہے ہیں امریکہ گاڑی بناتا ہے جاپان گاڑی بناتا ہے کون اچھی بناتا ہے کون کس کی میں کیا نقص ہے ایک دوسرے کا مقابلہ ہے پھر جاپان کے اندر کمپنیوں کا اپس میں مقابلہ ہے پاکستان میں مقابلے بازی ہے دکاندار دکاندار سے مقابلے کرتے ہیں اشخاص اشخاص سے جماعتیں جماعتوں سے سیاسی سیاسیوں سے دینی دینی جماعتوں سے مقابلہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے آپ کو مقابلے میں سمجھتے ہیں انہوں نے یہ کیا تو میں اب یہ کروں گا تو جس طرح دنیاوی حساب سے دنیا ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑی ہے اللہ فرماتے ہیں آخرت وہ میدان ہے جس میں تمہیں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے وہ صاحب صاحب کو تم رب کن جن اور سورا الحدیب میں اللہ فرماتے ہیں مسابقہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں دوڑ لگاؤ جنت کی طرف اللہ کی بخشش کی طرف تیسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں طبق الخیرات ہر اچھے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ چوتھے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فیض علی کفل تنا فیسون اگر ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے تو یہ آخرت کا میدان وہ میدان ہے جس میں مقابلہ کیا جائے دنیاوی میدان میں آپ کا کچن چلتا ہے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو اب توجہ آخرت کی طرف کرو اب توجہ اللہ کے دین کی دعوت کی طرف کرو اب توجہ آخرت میں اچھے سے اچھا گھر بنانے کی طرف کرو لیکن یہ نہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے اتنا مال ہے کہ ساری عمر بیٹھ کر کھاؤں تو ختم نہیں ہوتا مگر جیسے جیسے مال بڑھتا چلا جاتا ہے ہرس اور لالچ اور بڑھتا چلا جاتا ہے اور شیطان آخرت کی طرف آنے نہیں دیتا یہ طریقہ درست نہیں بلکہ یہ کہ دنیا میں گزارا چلاؤ اصل ہدف اصل ٹارگٹ اصل ویژن آخرت کو بناؤ اور اس کے لیے ایک دوسرے کا مقابلہ کرو صحابہ کرام آخرت کے مقابل آخرت کے مقابلے میں حصہ لیا کرتے تھے آپ کیا لائے ہیں میں گھر کا آدھا سامان لایا آپ کیا لائے ہیں میں سارا سامان لے کر آ گیا حضرت عمر ہیں کہتے ہیں آج کے بعد میں اس بزرگ کا کبھی مقابلے میں حصہ نہیں لوں گا ہر بار میں ان سے ہار جاتا ہوں آج کے بعد میں ان کا مقابلہ نہیں کروں گا صاف مطلب ہے کہ مقابلہ کرتے تھے تو کہا نہ نہیں کروں گا اب میں اوروں سے کروں گا ان سے نہیں کروں گا مقابلہ کرتے تھے وہ عبادت میں مقابلے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش صدقات میں مقابلے جہاد میں مقابلے کون ہے جو نکل کر اکیلا مقابلہ کرے گا ہر کوئی کہتا میں نکل کے کر مقابلہ کروں تو صحابہ کرام بھی جتنے بھی نیک لوگ ہیں سب ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکی کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ایک دوسرے سے بڑھ کرنے کی کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں بعض لوگ دنیا میں بھی ٹیکنیکل طریقے سے مقابلہ کرتے ہیں اور بعض لوگ بس دیسی طریقے سے محنت زیادہ کرتے ہیں ایک آدمی گھر بیٹھا ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنی پیداوار کو نشر کر رہا ہے دوسرا آدمی گلی گلی جا کر محنت کر رہا ہے اس کے پسینے بھی زیادہ بہ رہے ہیں وہ محنت بھی زیادہ کر رہا ہے لیکن اس کی, اس کی پیداوار زیادہ نہیں بکے گی لیکن جو گھر بیٹھا ٹیکنیکل طریقے سے کر رہا ہے اس کی پیداوار زیادہ بکے گی تو اگر آپ بیٹھے اور سجدے پہ سجدہ اور نفل ہی پڑتے چلے جائیں روزے ہی رکھتے چلے جائیں یہ بھی طریقہ ہے مقابلہ جیتنے کا لیکن اگر آپ ٹیکنیکل طریقے سے مقابلہ کریں گے تو اس کا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے صدقہ سب لوگ صدقہ کرتے ہیں لیکن یہ بہت کم لوگ سوچتے ہیں کہ میرے سدکے کا اچھا ریٹ کہاں لگے گا آپ نے موٹر سائیکل بیچنی ہو تو آپ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں گا مگر میں چالیس ہزار دوں گا دوسرا کہتا ہے میں آج نقد دیتا ہوں پینتیس ہزار کس کو دو گے ہاں وہ ایک دن کا کیا ہوتا ہے انتظار کر لیتے جہاں اچھا ریٹ لگے گا میں وہاں دوں گا ایک شخص کبوتروں کو دانا ڈالتا ہے اجر سے محروم تو نہیں ہے ہاں نا ایک شخص جانوروں کو گوشت کھلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فی کل کب دن رت بن اجر ہر زندہ چیز کو کھلانے میں اجر ملتا ہے لیکن یاد رکھو ایسی چیزوں کو پالنا جن کو قتل کرنے کا حکم ہے یہ زیادتی کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پانچ چیزیں جہاں ملیں حرم میں ہوں یا حرم سے باہر ہوں ان کو قتل کر دیا کرو ہے اس میں چیل ہے اس میں کوا ہے یہ آپ کی چپ کے لیے ہے تو اگر آپ جناب گوشت لا کے چیلوں کو ڈالنا شروع کر دیں ستکا ہے اس کے سر پہ گھماؤ اور چیلوں کو کھلا دو تو آپ ایسی چیل کو پال رہے ہیں جس کو قتل کرنے کا حکم ہے بہرحال ایک آدمی روڈ پر دسترخوان بنا کر ہی روشیوں کو کھانا کھلاتا ہے اجر سے خالی تو نہیں ہوگا ہر جاندار کو کھلانے کا اجر ہے ایک شخص ایک عورت کتے کو پانی پھلاتی ہے اللہ تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے اجر سے خالی تو نہیں ہے ایک شخص نمازیوں کو کھانا کھلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تجالس الا اللہ تقین ولا اکل و ہاں لا تو جالس اللہ بولا اکول تام تقی اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو اور تیرا کھانا متقی لوگ کھائیں پھر متکیوں میں بھی فرق ہے ایک پیسے والا پیٹ بھرا ہوا اس کو لے جاؤ کھانا کھلانے کے لیے اور ایک بھوکا ہے کوئی ایک دن کا کوئی دو دن کا اس کو کھانا کھلانا فرق ہو جائے گا اس میدان میں کھانا کھلانا اور پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے شیروں کو کھانا کھلانا فرق تو پڑ جائے گا مدرسے کے طالب علموں کو کھانا کھلانا اچھا ریٹ لگے گا تو مقابلہ جیتنے کے لیے اگر صدقہ کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فتح مکہ سے پہلے جس نے صدقہ کیا اور قتال کیا اس کا مقابلہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہ کام کیا فرق سمجھے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جب مسلمان پریشان تھے اس وقت جہاد میں حصہ لیا کتال کیا یا فنڈ دیا صدقہ کیا اس کا مقابلہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہ دونوں کام کیے تو ثابت ہوا جب حاجت شدید ہو اس وقت آپ کے صدقے کا ریٹ زیادہ لگے گا اچھا لوگ کیا کرتے ہیں جی بیمار ہے تو بکرا دبا کر دو اور صدقے کے بکرے بھی ایک آئیکن بن چکے ہیں کہ وہ بالکل مریل سا ہوگا یہ جی صدقے کا بکرا ہے بس اس کو دبا کر دو بھائی جس کو آپ دینا چاہ رہے ہو اس کو ہو سکتا ہے تن پر کپڑے پورے نہ ہو تم ان کو بکرا دے رہے ہو اس کی جو حاجت ہے وہ پوری کرو گے تو تجھے زیادہ اضر ملے گا اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا دو کپڑے کی ضرورت ہے تو کپڑا دو اس کا زیادہ اضر ہوگا بکرے کا زیادہ نہیں ہوگا تو آپ اگر صدقے کے مقابلے میں جیتنا چاہتے ہیں تو ایک پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پیسہ لگائیں جہاں پہ زیادہ ضرورت ہے نمبر دو ایسی جگہ پیسہ لگائیں جہاں پہ زیادہ دیر تک رہے گا مثلا کھانا کھلا دیا اس کی نسبت اگر کوئی مسجد کوئی مدرسہ کوئی کنواں اس میں پیسہ لگایا وہ تو سو سال نہیں جاتا پچاس سال نہیں جاتا تو جتنی دیر وہ قائم رہے گا طالب علموں کو کتابیں لے کر دے دیں جب تک وہ پڑھتے رہیں گے مسجد میں قرآن رکھ دیے جب تک پڑھے جاتے رہے ہوں گے تو جو زیادہ دیر تک استعمال ہو یہ دوسرا پوائنٹ ہے صدقے کے اچھے نمبر لگوانے کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ زیادہ دیا جائے کوشش کی جائے کہ زیادہ کیا جائے تو زیادہ کرنے سے بھی زیادہ اجر ملے گا چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے دل کے ساتھ دیا جائے جس میں خلوص ہو ان اللہ, ينظر الى ولا الى اللہ نمبر دیتے وقت تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا یہ زیادہ خوبصورت ہے تو نمبر زیادہ دے دو یہ بدسورت ہے تو اس کو نمبر کم دے دو یہ شکلیں میرے رب نے خود بنائی ہیں بلال کی شکل کالی ہے مگر زمین پر چلتا ہے قدموں کی آہر جنت میں آ رہی ہے رضی اللہ عنہ اللہ شکلیں دیکھ کر نمبر نہیں دیتا ولا الاکم تمہارا بینک بیلنس دیکھ کر نمبر نہیں دیتا ولا کہ کم و آ مالکم دیکھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو اور دیکھتا یہ ہے کہ کس دل کے ساتھ کرتے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی چھے ہجری میں مسلمان ہوئے فتح یہ سلو ح کے بات حضرت عبد الرحمن بن آف مکہ میں ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے مارے کھائیں گھر بار چھوڑا قربانیاں زیادہ ہیں عبادات زیادہ ہیں قربانیاں زیادہ ہیں خالد بن ولید لیٹ آئے اسٹیٹس دونوں کا سے کیا ہے مگر ان کی قربانیاں اتنی نہیں ان کی عبادات کا بیلنس اتنا نہیں ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے لو انفقا مثل اوہ دم اگر آپ لوگ پہاڑ کے مالک بن جاؤ اہد پہاڑ سونے کا بن جائے سارے کا سارا صدقہ کرنے کی توفیق مل جائے ماں بالا کا مداحد والا صیفہ اس کے ایک مٹھی کے صدقے کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے تو جتنا خلوص زیادہ ہو جتنا للہیت اور اللہ کا خوف اور تقوی زیادہ ہو اسی قدر اس کے اعمال کا اجر اور وزن زیادہ ہو جاتا ہے <تصفح> اسی طرح نماز روزہ ہر کام میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے روزہ رکھنا ہے روزے کی تیاری کرنی ہے تمام عبادات میں ایک کامن چیز سمجھ لیں کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں اجر زیادہ ہو جاتا ہے اور کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں اجر زیادہ ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فال الخیر دہر ہمیشہ اچھا کام کیا کرو وہ تار ردول رب اللہ تبارا کا وطالعہ کی رحمت کے جھونکوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کرو کبھی کبھی جھونکے چلتے ہیں اس کا خیال کرو اور جب چلے تو اپنے آپ کو اس جھونکوں کے سامنے کھڑا کرو فرمایا اگر تمہیں وہ رب کی رحمت کے جھونکے مل گئے تو قیامت تک کبھی بد بختی نہیں آئے گی سعادتیں سعادتیں ملیں گی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے کیا ہیں کچھ زمان ہیں کچھ مکان ہیں کچھ اوقات ایسے ہیں کچھ جگہیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں اب ہرم پاک ہے مکہ والا فرمایا اس میں ایک نماز کی ایک لاکھ ملتی اب اگر خلوص زیادہ ہے باجمات ہے تو ستائیس لاکھ ہوئی خلوص زیادہ ہے تو اور زیادہ ہو جائے گی تو یہ جگہ بابرکت ہیں مسجد نبی میں ایک ہزار ملتی ہے ایک نماز کی ایک ہزار ملتی ہے اب وہاں ہر ایک کا جانا ممکن نہیں کتنے لوگ وہاں جائے بغیر مر جاتے تو ان کے لیے اللہ تبارہ کا اطالعہ کچھ ایسے اوقات لے کر آتا ہے جس میں ان کے لیے چانس ہوتا ہے موقع ہوتا ہے ان اوقات میں اگر نیکی زیادہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی مقابلہ جیتنے کی توفیق دے دیتا ہے ان میں رمضان مبارک ہے اس کے لیے محنت کرنا تیاری کرنا رمضان کا ہماری زندگی میں آ جانا اس کو آپ ہلکا نہ سمجھو بہت بڑی بات بہت بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھی اپنا قصہ بیان کرتا ہے اپنا خواب بیان کرتا ہے سونا اپنے ماجہ میں کہتے ہیں جی میں نے دو بھائیوں کو خواب میں دیکھا ایک بھائی ایک سال پہلے مار کے میں شہید ہوا دوسرا بھائی ایک سال بعد بستر پر فوت ہوا لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو شہید ہوا وہ نچلے مقام پر ہے اور جو فوت ہوا وہ جنت میں آلہ مقام پر ہے روٹین میں آپ ہمیشہ جہاد مجاہدوں اور شہداء کے فضائل بیان فرماتے ہیں میں نے اس کے الٹ دیکھا ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو خواب ہے خواب میں کیا ہوتا ہے اصل میں تو وہ اوپر ہی ہے لے یہ نہیں فرمایا اس لیے کہ جو مرنے کے بعد والے خواب ہوتے ہیں وہ اکثر اوقات حق ہی ہوتے ہیں سچ ہی ہوتے ہیں کیونکہ مرنے کے بعد کا موت کو یقین کہا گیا ہے وہ ابو دربا کا حتیہ یقین موت یقین ہے تم مالا چرا ان نہا یقین موت کے بعد والے سارے واقعات یقینی ہوتے ہیں فرمایا جو ایک سال لیٹ فوت ہوا اس ایک سال میں رمضان کے روزے آئے رمضان کا مہینہ آیا راتوں کا قیام کیا دن کے روزے رکھے اس کی وجہ سے اللہ نے اس کا مقام زیادہ اوپر کر دیا تو روٹین میں جو شخص بستر بے فوت ہوا وہ بھی مار کے ہی لڑتا تھا وہ بھی شہادت کا متلاشی ہی تھا تو انشاءاللہ اس کو اللہ تعالی نے اس کی کوشش اور اس کی تمنا کی وجہ سے شہادت کا مقام دے دیا ہوگا اور دوسرے کو مار کے کی شہادت نصیب ہو گئی اس حساب سے برابر ہوئے اور ایک سال میں رمضان کے آنے کی وجہ سے اس کا مقام اس سے اوپر ہو رمضان کا آنا کسی کی زندگی میں یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے بہت بڑی بات اس میں اللہ تبارہ کو نے نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے آپ دیکھتے نہیں لوگ نیکیاں زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں گناہوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں مسجدیں زیادہ آباد ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے ساتھ سارے سال میں کوئی ایک مہینہ ایسا نہیں بھیجا جس میں یہ فرمایا ہو کہ اللہ کے دین کے دائی ان کو جیل میں ڈال دو اور شیطانوں تم میری مخلوق کو جتنا چاہو گمراہ کر لو ایسا کوئی مہینہ نہیں ہے لیکن اس کی رحمت ہے کہ ایک مہینہ ایسا ضرور بھیجا ہے جس میں شاطین کو بڑے بڑے شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور اللہ کے دین کے دائیوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ تم میری مخلوق کو میری طرف لے کے آؤ ہمیں اس مہینے کے لیے تیاری کرنی چاہیے ہمیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے اپنے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے جو بھائی مزدور ہیں وہ یہ شابان میں زیادہ محنت کر کے زیادہ پیسے کما کر کے رمضان میں چھٹی کر لو کہتا جی میں مزدور ہوں اور میں روزہ نہیں رکھ سکتا سارے سال میں اگر کمیٹی ڈال لو ایک مہینے کی تنخواہ جتنی نہیں ڈلے گی ایک مہینے کی تنخواہ کتنی ہے بیس ہزار تو سارا سال اگر دو دو ہزار روپیہ بھی بچائے تو اس مہینے میں چھٹی کر کے روزے رکھ لے یہ تو کوئی طریقہ نہیں جی میں مزدور ہوں لہذا میں روزہ نہیں رکھ سکتا اس مہینے کے پیسے کسی سے ادار پکڑ لو اگلا سال میں اتار دینا یا ڈیوٹی رات کی کر لو جس کو اس طرح ممکن ہو اس طرح کر لے لیکن یہ بہانے نہیں چلیں گے اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک ستون ہے رمضان کے روزے اس کو کسی بہانے کے ساتھ ختم نہیں کیا جا سکتا یہ مزدوریاں آج نہیں ہوئی یہ پہلے دن سے آ رہی ہیں صحابہ کرام بھی مزدوریاں کرتے تھے تو اس کے لئے محنت کرنا اس کے لیے کوششیں کرنا تارب رحمت رب اللہ کی رحمتوں کے جھونکوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا تاکہ رب الجلال ہمیں مقابلے میں کامیاب فرمائے اس کے لیے محنت کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے وما عالینا اللہ البلاغ